الحمد للّہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علیہ سید المبیا ولسلیم قال اللہ تعالى و في کفی القرآن المجید الحميد الفرقان بسم اللّہ الرحمن الرحیم کل انکان آباؤ کُم و ابناؤ و و و و شیرت کم و اموالق طرف تمہا و تجارتن تخش و نقصہ و مساکن و تردو نََََََََََ احب عليّكم من اللہ و رسولى و جادن فى صبى و جادن فى صبى لہى فت رب صحت ياطي اللہ بيّمر و اللّہ الہ دل صدق اللہ مولان العظيم و رسول النبي نبی الکریم الرف الرحیم اللّہ من قلوبنا نابل قرآن وضین اخلاق وادخلنا الجنة وادقلجن طب من النار نامن بالقرآن کال اللہ تعلیٰ و تبارہ کافی شان حبیب ہی مقبرم وامر انَََ اللّہ ملاقت علنبی یا ایزین منوسل علیہ وسلموا تسلیما تسلیمہ والسلام وسلام یا رسول اللہ ولا علی یا محبوب رب العالمین السلاۃ والسلام سلام یا رسول اللّہ وا علی کا یا راحت العاشقین تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجت الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے شاچ جہات بھی اللہ جلّہ وعلا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول مختصم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رقاب امم فخر ارب و اجم والی کون و مقان سیاہ مکان سید ان جان سرور لالا رخاں نیر رے سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تتیمائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوہ صبح ازل دور ذات لم یزل باعث تطوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بت رازدار ما اوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز نے اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ضوی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا اور اسی کے ذمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلیمت الحق جاری فرمائے ارشاد فرمایا کل ان آبا او اے حبیب فرما دو اے لوگو اگر تمہارے ماں باپ آبا باپ لیکن تب ان مائیں بھی شامل ہیں واہ اب اور تمہارے بیٹے اور ان کے اندر بیٹیاں بھی شامل و اخوانکم اور تمہارے بھائی بہنیں بھی بھائیوں میں شامل و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرت اور تمہارا قبیلہ و اموالو وال و اور تمہارا کمائی کا مال و تجارتن تقش و نسادہ اور وہ مال تجارت جس پر تمہیں کساد بزاری کا ڈر لگا رہتا ہے وہ مساکن و اور تمہارے پسندیدہ گھر احب علیکم من اللہ و رسول ہی و فی سبیل تمہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں فات ربا سو حتیٰ یاتی اللہ بے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو و لا یہ دل کوم اور اللہ فاص قوم کو ہدایت نہیں دیتا وہ آٹھ چیزیں جن سے انسان کا گہرا تعلق ہے اور فطری طور پہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ اس آیت کریمہ میں گنوا دی گئی تمہارے ماں باپ تمہارے بیٹے بیٹیاں تمہارے بہن بھائی تمہاری بیوی تمہارا قبیلہ تمہارے مال تمہاری تجارت اور تمہارے پسندیدہ بنگلے یہ آٹھ چیزیں گنوا کر کہا کہ یہ تمہیں اگر اللہ جل شان ہو اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیر اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو ان آٹھ چیزوں کی محبت کی نفی بھی نہیں کی کیونکہ ان چیزوں سے جو انسان کا تعلق ہے وہ فطری ہے اور فطرت اللہ کی تخلیق کرتا ہے لہذا اللہ تعالی نے انسان کی اس فطرت کو کچلنے کا حکم نہیں دیا ماں باپ سے جو پیار ہے ایک فطرت ہے ہر بیٹا کرتا ہے نفی نہیں کی کہ تم اس ان سے پیار نہ کرو بلکہ شریعت نے تو ترغیب دی ہے حضور اشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے اللہ اسے مقبول اور مبرور حج کا کی حضور اگر کوئی دو مرتبہ دیکھے فرمایا دو حجوں کا ثواب کی حضور اگر کوئی سو مرتبہ دیکھے تو نے اس کو بھی وہی بشارت دی بندے دیکھتے تھک جاتے ہیں اللہ ثواب دیتا تو نہیں تھکتا تو والدین کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ مبرور حج کا ثواب ہوتا ہے اور انسان کو اس پہ اجر دیا گیا ہے والدین کی خدمت کو ترجیحی بنیادوں پہ بیان فرمایا گیا جب ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں تو کریم نے اس کو سوالاً پیشاد فرمایا آدا کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نام عرض کی ہاں حضور زندہ ہیں کالا ففیح ماں ان کی خدمت کا یہ تیرا جہاد ہے تو جب ماں باپ بوڑھے ہوں ان کو خدمت کی ضرورت ہو تو اس وقت ان کی خدمت ہی بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا ثواب ہے ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں اور بیٹا جہاد کرنے جا رہا ہے شریعت نے حوصلہ شکنی کی ہے ماں باپ کو بیٹوں کی خدمت کی ضرورت ہے اور وہ تبلیغی چلے پہ جا رہے ہیں گشت کر رہے ہیں اسلام نے اس کی نفی کی ہے ماں باپ کو ضرورت ہے ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا پیر کے دربار پہ جا کے جھاڑو پھیر رہا ہے شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہا آ کا کالا نام کالا ففی ہے ماں فجاہد کہا ان کی خدمت کر یہ تیرا جہاد ہے تو والدین کی خدمت کی ملازمت ضروری ہے اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضی ہے یعنی اگر انسان والدین کو راضی رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کا سبب ہے اور ان کی ناراضگی اللہ جل شاہو کی ناراضگی کا سبب ہے اس لیے ان کو راضی رکھنے کا حکم دیا گیا اور تاکید فرمائی گئی حضرت کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت چھوڑ کر شرف صحابیت سے ممتاز ہونے کے لیے نہیں آئے لیکن اس کے باوجود حضور کا پیار ملاحظہ ہو کہ آپ اپنی قبا کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اب فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آ رہی ہے کسی نے کہا حضور وہ اتنا ہی آپ سے پیار کرنے والا ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آتا کوئی کہاں سے آ گیا کوئی کہاں سے آ گیا اور وہ یمن سے نہیں آ رہا یمن تو اتنا دور بھی نہیں فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے اور پھر بلکہ صحابہ کو او ویس بن عامر کو ملنا اس کی نشانیاں بیان کی اور فما جب اس سے ملاقات کرو تو میری امت کی بخشش کی دعا کا کہنا دوسروں کے لیے اس بات کو عملی طور پہ سامنے رکھا کہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی اور پھر جب عزرت عمر فاروق اور حضرت مرتضیٰ حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور حضور کا سلام بھی پیش کیا تو ویسے کرنی تڑپ اٹھے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا کیسے لب کھلے تھے اور کیسے اویس کا لفظ لبوں پہ آیا تھا تو کہا اتنا جو تجھے پیار ہے تو پھر حضور کو ملنے کیوں نہیں آیا حضور کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا کہا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے کہا ہاں ہم تو شام سویرے وہاں رہتے تھے کہا پھر بتاؤ حضور کے جو ابرو تھے یہ جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب یہ حیرت میں ڈوب گئے فرمایا مجھے پوچھو جو زیارت کے لیے نہیں گیا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے تو جو ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے ثابت یہ ہو رہا ہے وہ حضوری رسول میں رہتا ہے اس لیے شریعت نے ماں باپ کا پیار سکھایا ہے فطرت ہے اس کی نفی نہیں کی وہ اب اور تمہارے بیٹے گھر میں آنگن میں پھولوں کی طرح بچے کھیل رہے ہوں. اور شام جب بندہ گھر پلٹتا ہے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس کی طبیعت میں خوشی کا آنا فطری بات ہے اولاد سے پیار یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے سینے میں رکھ دیا ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کے امٹتے ہوئے وہ جذبات رکھے کہ دنیا پر اس قدر محبت اور پیار جتنا ماں کو اولاد کے ساتھ ہے اتنا کسی کو نہیں دیا گیا تو یہ فطرت ہے اور اسلام فطرت کے خلاف جنگ نہیں کرتا تو نفی نہیں کی گئی اس کی بلکہ آکا کریم نے حضرت امام حس ندی اللہ تعالی انہوں کا منہ چوما ایک عربی گھڑا تھا اس نے اس منظر کو دیکھا تو عرض کی حضور اپنی اولاد کا اس طرح آپ منہ بھی چوم لیتے ہیں تو آکا کریم نے جواباً ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہو تو میں کیا کروں تو والدین کا اولاد کے ساتھ پیار یہ فطری ہے اور اسلام نے اس کی نفی نہیں کی بلکہ اولاد کی تربیت میں مشغول ہو جانا نفلی عبادت سے بہتر ہے مسلح بچھا کے نوافل پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ اولاد کو آداب دین سکھائے جائیں ان کو بتایا جائے بیٹا نماز اس طرح پڑھنی ہے کو آئے تو سلام یوں کرنا ہے مہمان کے ساتھ یوں حسلے شدو کرنا ہے یہ چیزیں ان کو پڑھانے کے لیے بیٹھ جانا یہ نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے تربیت اولاد تو شریعت نے والدین کے لیے اولاد کی محبت کی نفی نہیں کی اور تمہارے بھائی اور بہنیں. تو بھائی بہنوں کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک فطری ہے ایک چار دیواری اور ایک چھت تلے انہوں نے پرورش پائی ہوتی ہے ایک ماں کی گود میں کھیلے ہوتے ہیں ایک باپ کی شفقتیں ان کو میسر رہی ہوتی ہیں ایک چولہے پہ بیٹھ کے چپاتیاں کھاتے رہے اور آپس میں محبت کا اظہار کرتے رہے ہیں. تو جو ان کا پیار ہے وہ مثالی ہونا چاہیے اگر آلائشیں پیدا نہ ہوں تو اس سے بڑا اور رشتہ دوستی کا اور محبت کا اور کون ہو سکتا ہے یہ تو بدقسمتی ہمارے دور میں کہ یہ جو شریکہ برادری پتہ نہیں کہاں سے آگے یہ شریک کا حالانکہ مفہوم یہ نہیں تھا جو ہم نے بنا لی ہے شریک شرکت سے نکلا اور شریک کا معنی ہے جو وراثت میں شریک ہے جو دکھوں غموں اور پریشانیوں میں شریک ہے جو ہر معاملہ زندگی میں ایک دوسرے کے شریک ہیں شرکت کرنے والے ان کو شریک کہتے ہیں لیکن اب ہم نے شرکت کا مفہوم یہ بنا لیا ہے جو دوسرے پہ طاق رکھیں دوسرے پہ نظر رکھیں اور اس کی, دولت سے اس کی عزت سے شہرت سے جلیں اس کو شریک کہتے ہیں ہم سکی بیٹی کی شادی رچائیں تو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر کھانا کم پڑ گیا مہمان زیادہ آگے برات بے تحاشا آ تو اگر کھانا کم پڑ گیا تو شریکوں کی نظر پڑ گئی تو یہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے اور اس بات کا تمست اڑائیں گے تزلیل کریں گے بندہ اپنے دوستوں سے نہیں ڈر رہا ہوتا ان قریبی رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوتا ہے حالانکہ انہوں نے تو پردہ ڈالنا تھا یہ خود بھوکے رہ لیتے لیکن عزت کی پاس بانی کرتے لیکن یہی تنقید میں ہے اور بندہ ان سے ڈرتا ہے تو جو شریکہ برادری کا ہم نے مفہوم بنا لی ہے یہ ہمارا خود ساختہ ہے اور یہ دورے نبوی سے دوری کے سبب سے ہے ورنہ جس قدر پیار والے یہ رشتے ہیں جس قدر الفت اور جس قدر قربت کے یہ رشتے ہیں دکھوں دردوں غموں میں یہ شریک ہیں اور یہ معاملات کے اندر قریب ہیں کوئی اور نہیں ہو سکتا تو یہ ایک پیار ہے اور یہ پیار فطری ہے اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے اس کی نفی نہیں کی حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ ہم دونوں بھائی اور اکٹھے ہیں یہ کمائی نہیں کرتا اور کمائی میں کرتا ہوں تو اس نے اس انداز کے ساتھ اپنے بھائی کی سستی پر اور اپنے کمانے پر اپنے بھائی کی شکایت کی اباک کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تجھے اس کے صدقے سے رزق مل رہا اب تو اب یہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے والی باتیں اور انسان جب اس انداز سے سوچنے لگ جائے تو یقیناً اس کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے لیکن آج ہمارے سوچنے کے زاویے ہی اور ہو گئے ہیں بڑا بھائی ساری زندگی چھوٹے بھائیوں کو پالتا ہے ان کو کاروبار سٹ کر کے دیتا ہے ان کی شادیاں کرتا ہے اور جب وہ خود کمانے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے لوگ اس کے تو اتنے بچے ہیں اور سارے ہمارے اخراجات اکٹھے ہیں اور ہم کماتے ہیں برابر کا اور اس کے افراد خانہ زیادہ ہیں لہذا خراجات اس کے زیادہ ہیں ہمیں الگ ہو جانا چاہیے الگ لوگ ہوتے آئے ہیں میں اس کی نفی نہیں کر رہا اور ناشریت نے اس کی نفی کی ہے لیکن ایسی چھوٹی سوچیں یہ کم از کم ایک مسلمان کو زیبہ نہیں ہے تو بھائیوں کا پیار مثالی ہونا چاہیے شریعت نے اس کی ترغیب دلائی ہے وہ از اور تمہاری بیویاں بیوی پاؤں کا جوتا ہوتی ہے یہ زمانہ جہلیت کی باتیں ہیں اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور بیوی کو محبوبہ کی مستن پہ بٹھایا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیرا کہہ کے حضور پکارتے تھے حضرت خداجت القبرا کا کثرت سے تذکرہ کرتے بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے سرخ ہو چکے تھے تو فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا میں اس کا تذکرہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا فرمایا اس کے بعد پھر کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور حضرت خداجت القبرا نے جب آخری وقت حضور سے چادر مانگی تو واقعیم نے پوچھا کہ خدیجہ بتاؤ تو صحیح چادر کیا کرنی تو انہوں نے عرض کی حضور میرا وقت آخر ہے اور میری آرزو ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے اب بیوی سے بڑھ کر خامند کو کون جاننے والا ہوتا ہے اب بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے سرتاج کی میرے خامد کی اگر چادر مجھ کو مل جائے تو میری نجات کے لیے یہ چادر ہی کافی ہے یہ حضور کی عظمت پر کتنی بڑی دلیل ہے اب حضور علیہ السلام جواباً کیا فرمایا آقا کریم نے فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے لو ارت جلدی لاطح تو اگر تو میری جلت بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا ہوں حقوق نسواں کی بات کرنے والے کائنات کے اندر کوئی ایسی مثال تو لائیں کہ آقا کریم نے بیوی کو جس عزت کی مسنت پہ بٹھایا اور کہا لو ارت جلدی لا کہ۔ تو یہ حضور کا ہی کمال ہے تو اسلام نے بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا بلکہ نکاح سے قبل ترغیب نکاح میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا گیا تاکہ تمہاری محبت کا رشتہ مستحکم رہے تو یہ شریعت نے ترغیب دی محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا نفی نہیں کی تو یہ کہ پیار ہے تو اس پیار کو فطری طور پہ جو قلبی تعلق ہوتا ہے اسلام نے اس کو تقویت دی یا دفیع نہیں دی گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے فرمایا اگر بیوی کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے تو کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی جو اچھی ہوگی تم اس ناگوار کو نہ دیکھو اس اچھی عادت کو دیکھو تو جب انسان اس طرح سوچنے لگ جائے گا تو پھر گھر ٹوٹنے نہیں پائیں گے بلکہ گھر جڑے رہیں گے تو اسلام نے ان کی محبت کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے تاکہ ان کا میں پیار رہے وہ عشیرہ اور تمہارے قبیلے خاندان جو برادریاں ہیں برادریوں کی اسلام نے نفی نہیں کی بلکہ یہ تعارف اور پہچان کے لیے مختلف برادری ہیں لیکن تفاخر کے لیے نہیں ہیں ہمارے دیہاتوں میں یہ جو چودری کمی کا تصور ہے اسلام نے اس کی بنیادی طور پہ نفی کی ہے کسی غریب امیر گورے کالے اور دولت کی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم امنی کر سکتے تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقیل ہے برادریاں تفاخر کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ پہچان کے لیے عرفان کے لیے شریعت نے مساوات کا درس دیا ہے حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور نبوت کا نور گھر گھر پہنچا تو حضرت اسود اللہ اکبر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ اسود کہتے عربی میں کالے کو سخت کالے رنگ کے تھے اور کوئی شخص ان کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا ایک غلام دوسرے کالے رنگ کے انتہائی جو ہے وہ رنگت میں سیاہی عرب میں سب سے کالے رنگ کے یہ شخص تھے عرض کی حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا وہی تمہیں ملے گا جو حقوق و فرائض ان کے ہوں گے وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے اور اگر جس سب میں وہ کھڑے ہوں گے اسی سب میں تو کھڑا ہوگا اور اگر اتفاق سے تو پہلے آ جائے اور بعد میں آئے تو اگلی سب میں کھڑا ہوگا وہ پچھلی سپ میں کھڑے ہوں گے کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ تجھے اگلی سب سے اٹھا کر پچھلی سب میں کر دیں کہ تو کالا ہے تو غلام ہے تیری رنگت میں سفیدی نہیں ہے تو سرخ رنگ کا مالک نہیں ہے یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے یہ اسلام کا دیا ہوا مساوات کا درس ہے تو برادریاں قبیلے ان سے انسان کا تعلق ہے لیکن تفاخر کے طور پہ نہیں بلکہ پہچان کے لیے ہیں تو ان سے جو انسان کی رغبت ہے اپنی برادری سے جو انسان کی اپنائیت ہے اسلام نے اس کی نفی نہیں کی یہ ایک فطری بات ہے انسان رجحان رکھتا ہے وہ اموالو نیک ترف تموہ اور تمہارے کمائی کے مال شریعت نے اس کی بھی نفی نہیں کی کہ تم مال نہ کماؤ یہ بعض شخصیات یا تنظیمات یا مختلف فکر و فلسفہ دینے والے اس بات کی بڑے زور سے نفی کرتے ہیں کہ مال نہیں ہونا چاہیے جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اس انداز سے نفی نہیں ہے کسی ملک کی یا فرد کی یا قوم کی اگر معیشت ہی نہیں ہے تو وہ قوم کس طرح ترقی کی راہیں حاصل کر سکتی ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے کیا وجہ ہے صرف اس کی معیشت کو استحکام ہے جب کسی قوم کی معیشت درست ہوگی اور مستحکم ہوگی تو وہ قوم آگے بڑھ جائے گی اور اس دور کا سب سے بڑا بمپ معیشت ہے اگر کسی قوم کی معیشت نہیں ہے چاہے اس کے پاس ٹیلنٹ جتنا مرضی موجود ہے جتنے مرضی اس کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں اس قوم کو کبھی بھی رہنما نہیں مانا جاتا تو معاش ہر دور کے اندر عزتوں کا سبب رہا ہے معاش کی وجہ سے کسی کو معزز جاننا اس کی نفی کی گئی ہے لیکن ہر دور میں تقریبا رہا یہی ہے کہ جس کے پاس دولت کی کثرت ہوتی ہے اس کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے اور وہی وہ قیادت کا اہل سمجھا جاتا ہے تو اس لیے معاش پہ قبضہ ہونا اور معیشت کا مستحکم ہونا اس یہ ضروری ہے اسلام نے اس کی نفی نہیں کی ہے دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو شاید میں نے کسی درست میں عرض بھی کیا تھا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی حالت سخت کمزور تھی جس طرح چوزہ کمزور ہوتا ہے اس طرح وہ کمزور تھے حضور نے اس صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہ تیری یہ حالت کیا ہوئی تو اس نے عرض کی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں اذیتیں عذاب آخرت میں میرے مقدر کے ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں تاکہ میں دنیا سے فارغ ہو کے آخرت میں صاف ہو کے جاؤں بظاہر بڑی خوبصورت دعا تھی لیکن حضور نے اس کو اس دعا پر داد نہیں دی فرمایاتوں نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ آنے ہیں آخرت میں نہ آئیں اس کے حصے کے دنیا پہ آ جائیں فرمایاتوں نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا آتے الدنیا فل دنیا ہاس حسنا آ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے آخرت میں بھی بہتریاں دے دے, دے تو بندہ مومن دو جہانوں کی بہتریاں مانتا ہے یہ نہیں یہاں دب کے ہی رہیں امریکہ کے تھلے لکے رہیں یہی ہمارا مقدور ہے یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے بلکہ مسلمان کا مزاج کیا ہے سالہ رسول بال خدا و دین الحق کے لے یو زہرا اللہ نے رسول کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے تاکہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ غلبہ اسلام یہ ہمارا خواب ہے اور اس کی تعبیر کے لیے ہم نے حالات کے مطابق ہر ذریعے کو جو شریعت کے کسی ضابطے سے نہ ٹکراتا ہو اسے اختیار کرنا ہو لہٰذا اگر مال کی نفی کی جائے تو زکوٰۃ کہاں ہوگی اگر مال کی نفی کر دی جائے تو حج پر جو استطاعت کی شرط ہے وہ پھر کس کھاتے میں جائے گی اس لیے یہ ذہن دینا قوم کو یہ سوچ دینی کہ جو ہے وہ مومن کا کیا تعلق مال سے تجارت سے کاروبار سے یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے والی بات ہے اور بطور حوالہ میں آپ کے سامنے برطانیہ کی نو آبادیتی وزارت کا جاسوس ہیمفر جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے کی یادداشتیں اب مرتب ہو کے چھپ کے آگئی ہیں مارکیٹ میں دستیاب ہے سلطنت عثمانیہ کو اس جاسوس نے اس پر محنت کی اور اس کے لیے اس نے بڑا ورک کیا اور اس حکومت کو توڑنے کے لیے اقبال بھی چیخا تھا دیکھ مسجد میں شکستے رشتہ تصبیح شیخ اور بدھ کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ تو وہ جو مسٹر ہیمفر تھا جس نے کام کیا برطانوی نوبادیاتی وزارت کے جاسوس کے طور پہ یہاں عرب میں تو اس نے بیان کیا اپنی یادداشتوں کے اندر کہ مجھے پندرہ سولہ پوائنٹس پہ کام کرنے کا کہا گیا اور اس پہ میں نے کام کیا ان میں سے دو چیزیں یہ تھیں کہ مسلمانوں کو یہ ذہن دینا کہ تمہارا کاروبار اور تجارت سے تعلق نہیں ہے تم اللہ والے لوگ ہو تصبی پکڑو اور کسی حجرے میں بیٹھ جاؤ یہ چیز راسے کرنی تاکہ قوم کا زیادہ حصہ اس سمت قوم مفلوج ہو جائے اور دوسرا یہ ذہن دینا کہ تمہارا سیاست سے تعلق نہیں ہے اور سیاست کو دین سے الگ کر کے پیش کیا جائے تاکہ جو علماء اور مشائق کا طبقہ ہے جو قائدین ہیں اور وہ اس سے دست بردار ہو جائیں اور قوم سیاست سے لگ تلگ ہو جائے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں سیاست رہے کہ جو مذہبی ہمیت غیرت نہیں رکھتی تو نتیجہ تن ان سے حکومت چھیننا اور ان کے اوپر جو یلغار ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اوپر آسان ہو جائے تو وہ کہتا ہے مجھے ان سولہ سترہ کاموں میں سے دو کام یہ سونپے گئے تھے اور اس نے پوری شدت اور پوری محنت کے ساتھ اس پہ کام کیا کہ مسلمانوں کو ذہن دیا جائے کہ تمہارا تجارت سے کیا غرض کاروبار سے کیا غرض اور تمہارا سیاست سے کیا غرض تم سیاسی نہیں ہوتے ہو آج بھی ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں مسلمان قدم قدم پہ سیاسی ہے وہ سوچتا ہے عالم اسلام کے فروغ کے لیے عالم اسلام کی بقا کے لیے عالم اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنے کے لیے دین اسلام کو وہ منصوبہ بندی کرتا ہے اور یہ اس کی سیاست ہے سیاست مدن ہو تدبیر منزل ہو یا کہ جو ہے وہ ملکی لیول یا عالمی لیول کی سیاست ہو اس کا ذہن ہوتا ہے عملی طور پہ یہ الیکشن لڑنا اور یہ جو جو ہے وہ الیکشن بازی ہم تو اسے سیاست سمجھ لیا ہے یہ نہیں ہے بلکہ انسان کی سوچ بسی ہونی چاہیے اور اس کا یہ ذہن اور اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے پورے نظام کو بدل کے کوشش کر کے اسلامی انقلاب ہے اس کی راہ ہموار کرنی ہے اور اگر اس کی یہ سوچ ہوگی تو نتیجہ تن اس کے فوائد اس کو بھی نصیب ہوں گے اور امت کو بھی نصیب ہوں گے تو یہ ذہن دینا کہ مسلمانوں کو غرض نہیں ہے اسلام نے اس کی کوئی ترغیب نہیں دی تو کہا طرف تو موحا کمائی کے مال کماؤ زیادہ زیادہ کماؤ لیکن شرط لگائی حلال کماؤ حرام کا ایک پائی پیسہ بھی تمہارے قریب نہ آنے پائے شرط لگائی تمہاری دولت دولت قارون نہ ہو دولت عثمان ہو یہ نہیں ہے کہ ہم سائے میں غریب تڑپ رہا ہو اور تم اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے رہو اس کی نفی کی گئی ہے لہٰذا دولت کی کثرت کی نفی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے آگے فرمایا وہ تجارت ان تخش و اور وہ تمہاری تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے گھاٹے کا دھڑکا لگا رہتا ہے اور وہ دھڑکا ہی انسان کو منصوبہ بندی کرنے کا ذہن دیتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کاروباری طور پہ آگے بڑھتا ہے وہ مساکن تردو نہا اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو اپنا گھر اپنی چار دیواری یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے حضور نے شاد فرما جس کو تین چیزیں مل گئیں یہ اس کی خوش بختی سے ہے اچھا گھر اچھی سواری اور اچھی بیوی یہ جس کو تین چیزیں مل جائیں یہ اس کی خوش بختی سے ہے اور اگر کسی کو یہ تین چیزیں نہ ملیں تو یہ اس کی بد بختی سے ہے تو اچھا گھر یہ انسان کی آرز ہوتی تو ان سے پوچھو جو کرائے پہ رہتے ہیں جب مالک مکان کہتا آٹھ دن کے اندر اندر گھر فارغ کرو اور جوان بچیاں اب کدھر جائے آگے مکان مل نہیں رہا یہ اس سے کوئی پوچھے کہ وہ کس حال میں ہوتا ہے تو اسلام نے نفی نے کی ہاں گھر ضرورت کے لیے ہو تفاقر کے لیے نہ ہو احساس لوگوں کو دینے کے لیے اپنی ٹھاٹ باٹ کا اظہار کرنے کے لیے اس کی نفی کی گنبد نما مکانوں کی تعمیر کو شعیت میں ناپسند کیا گیا لیکن آسودگی کا گھر ضرورت کا گھر اس کا حساب نہیں ہوگا لیکن جو ضرورت سے زائد ہوگا اس کا حساب ہوگا تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا سترے عورت کے لیے جو کپڑا پہنا جاتا ہے دوسرا ضرورت کا مکان اور تیسرا بھوک کے وقت کھانا اور پینا ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا اس کے علاوہ عن ہر ہر نعمت کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا اس لیے ہم اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے نہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ٹھاٹ باٹ کے لیے جو ہے وہ حدود بھی پھلانگ جائیں تو قیامت کے دن پھر اس کے حساب میں جکڑے جائیں حضرت غوث اعظم نے جو مکان کے حوالے سے بات کہی ہے وہ اس طرح کے مکان کے بارے میں کہی ہے مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو دے گا تو شریعت نے جو ہے وہ مکان کی نفی نہیں کی اس کے انداز کی نفی کی حضور نے خود حجرات تعمیر کیے تھے ازواج کے لیے لیکن وہ اتنے اونچے نہیں تھے بلکہ زمین پہ کھڑے ہو کے ان کی چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا تو شریعت نے اس کی نفی نہیں کی مکان کی اس کے انداز کی نفی ہے اب فرمایا یہ آٹھ چیزیں تمہیں محبوب ہے دوبارہ سن لیں کو لکان آباؤ کو ابناؤ کو اخوان و و ازوا جو قوم و عشیرہ تو قوم وہ اموال نک طرف تمہا تمہارے ماں باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے مال تمہاری تجارت تمہارے پسندیدہ بنگلے اور تمہارے قبیلے یہ آٹھ چیزیں احبا علیہ کم تمہیں زیادہ محبوب ہیں من اللہ و ہی فی صبیل ہی فاتح ربا سو حتہ یاتی اللہ امرے اگر اللہ اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اب ان آٹھ چیزوں سے جو تعلق ہے اور محبت کا جو رشتہ فطری ہے اسلام نے اس کی نفی کیے بغیر موازنہ کا حکم دیا کہ تم ایک پلڑے میں ان آٹھ چیزوں کی محبت رکھ لو اور ایک پلڑے میں اللہ اس کے رسول کریم کی محبت کو رکھو جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو رکھو اور پھر وزن کرو اگر جہاد فی اللہ رسول کریم اور اللہ جل شاہ کی محبت کا پلڑا وزن پہ ہے اور یہ اس مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی آٹھ چیزیں تو پھر تشکر کے سجدے کرو کہ مالک کی کرم نوازی ہو گئی لیکن اگر یہ چیزیں آگے ہوں اور اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ یہ پیچھے چلے جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے عذاب کا انتظار کرو اب میں اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر میں خود عدالت لگا کے ترازو گاڑ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس سمت ہیں اور ہمارا وزن کس پڑھے میں جاتا ہے زبان سے دعوی کر لینا کہہ لینا یہ آسان کام ہے لیکن جب کبھی انسان کو آزمائش کا موقع انسان پر آئے اس وقت اس کی پرکھ ہوتی ہے اقوال کہتا ہے جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا کسی خبر کے تو سنگے خارا ہے یا کہ جب تک تو دیوار سے نہیں ٹکرائے گا کیسے پتا چلے گا کہ تو سخت پتھر ہے یا کہ شیشہ ہے جب دیوار سے ٹکرائے گا تو پتا چلے گا کہ تو کیا ہے شیشہ ہے یا پتھر ہے جب تک بندہ امتحان گاہ میں نہیں آتا اتنی دیر تک تو نہیں پتا چلتا جب امتحان گاہ میں آتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے کیا ہے ویسے تو ہر چمکتی چیز سونا نظر آتی لیکن جب ٹیکسالی میں ڈالا جائے پھر پتہ چلتا ہے سونا ہے یا پیتل ہے اب میں اور آپ امتحان گاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ اس وقت جب مصیبت بن جائے ایک طرف اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ ہوں اور دوسری طرف یہ رشتے ہوں اور موازنہ کرنا پڑ جائے اس وقت ہم کس سمت ہوتے ہیں ایک شادی مثال لے لیتے ہیں شادی کا موقع تھا افراد خانہ نے کہا اتنی دیر تک مزہ تو نہیں آئے گا جتنی دیر تک نیم برہنا لباس میں رسم ہنا کے نام سے بے حیائی کا مظاہرہ نہیں ہوگا اب بندہ سب پریشان ہو گیا کیا کروں ایک تو وہ ہے جو پریشان ہی نہیں ہوتے وہ تو معذرہ ہی نہ کرتے چھوڑو ان کی بندہ پریشان ہو گیا اب کیا کروں بیٹیاں کہہ رہی ہیں بیٹوں کی بھی رائے یہی ہے بیوی بھی اسی پلڑے میں وزن دیتی ہے بوڑھی ماں سے پوچھا باپ سے پوچھا نہ کیا کریں بیٹا بچوں کی بات ماننی پڑتی ہے نیا زمانہ آ تو پرانے ہو گئے اب برادری نے بھی کہا کہ تو الگ ہونا برادری سے یہ تو سب کے رسوم و رواج ہے تو کو الگ نہیں آیا مال بھی سارا اٹھاتا ہے اتنی دولت نمائش کب ہوگی اتنے بڑا تجارتی نیٹ ورک وہ بھی سر اٹھایا اندر سے اس نے بھی بھائیوں نے بھی یہی کہا رشتہ داروں نے بھی یہی کہا یہ جو سارے آٹھوں کے آٹھ رشتے تھے یہ ایک سمت کھڑے ہو گئے اور دوسری سمت سورہ نور کی آیتیں کھڑی ہو گئی خبردار اگر عورت گھر کی دہلیز میں اتنے زور سے قدم رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے شریعت پر بھی لگا دی رسول کریم کیوم کی القیاما بہت ساری عورتیں جو لباس پہنتی تھیں لیکن قیامت کے دن برہنہ اٹھائی جائیں گی چونکہ ان کا لباس ان کے آزا کا ساتر نہیں ہوگا بلکہ ان کے آزا کی نمائش کا سبب ہوگا قیامت کے دن ان کو برہنہ اٹھایا جائے گا یہ سارے حکم ایک سمجھ اور یہ سارے رشتے ایک طرف اب بندہ درمیان میں کھڑا ہے اب پتا چلے گا نا کہ وہ زبان سے جو دعویٰ عشق رسول کرتا تھا محبت الہی کا جو دعویٰ کرتا تھا جو پیار کا دعویٰ کرتا تھا اللہ اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتا تھا اب وہ کس سمجھ جاتا اس کا وزن کس پڑے میں جاتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اب کیا کروں جی مجبور ہوں حالات ایسے ہیں کوئی مانتا نہیں ہے اور خوبی اس راہ کا مسافر بن گیا تو ہم سمجھیں گے یہ زبانی جمع خرچ تھا دعواش کے رسول صرف زبان تک محدود تھا اندر نہیں کے. اور اگر اس نے کہا میاں تیرے سارے رشتوں کو میں نے راضی کیا تو کہتا تھا اگر ماموں ناراض رہا تو شادی کا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی میں ساری رات ہاتھ جوڑ جوڑ کے اس کو منایا کہ نہیں اگر چچا ناراض رہے تو لطف نہیں آئے گا میں نے اس کو راضی کیا فلا ناراض رہا تو لطف نہیں آئے گا میں نے سب کو راضی کیا ہاتھ جوڑ جوڑ کے منایا اور میں نے سارے رشتوں کو منا دیا اور کیا گمبد خزرا کا مکین ناراض ہو جائے بھلا ہو سکتا ہے کہ میں شادی میں حضور کو ناراض کر لوں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لوں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا جب یہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوئے اور اس پر مدد ہوئی اور یہ سارے پلٹ کے اس کی سمت آگے. اس کو سرخری بھی ملی عزت بھی ملی اور اللہ اس کے رسول کا ساتھ اور رسول کی محبت بھی نصیب ہوئی یہ تھا اس کا امتحان لیکن اگر اس امتحان میں وہ کامیاب اور با مراد نہ ہوا تو پھر وہ زبان سے جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں تھا دو چار مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور اپنے کچھ ترازو میں رکھ کے تو لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس آیت کے تقاضے کیا ہیں کہا اگر تم نے ان رشتوں اور نعتوں کو اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب جانا تو فرمایا فاتح رباسو حتیٰ اللہ بے پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو اب اس کا فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے جس کا انتظار کرنے کو کہا گیا اس بات کو مبہم رکھا گیا یعنی اس بات کو واضح نہیں کیا گیا کہ اللہ کے عذاب کی صورت کیا ہوگی ہم سمجھتے ہیں آسمان سے پتھر اتریں تو یہی عذاب ہے کسی کا گھر لٹ جائے تو یہی عذاب ہے آسمان سے آگ برسے تو عذاب ہے لیکن اللہ اگر کسی کے دل سے اپنی یاد چھین لے تو یہ عذاب نہیں ہے وہ ایک شخص تھا بڑا نام تھا اس کا اچانک عیسائی ہو گیا لوگ علماء بالخصوص اس کے پاس پہنچے تاکہ اس کو سمجھائیں کہ عیسائیت کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا اور اسلام سے تو کیوں دور ہو گیا اس نے جو واقعہ سنایا پرانی بات ہے اس نے کہا کہ میں ایک دن ٹھنڈے پانی سے وضو کیا بڑی مشکل سے وضو کیا مسلح پہ کھڑا ہوا میرا وضو جاتا رہا لیکن مجھے دوبارہ طاقت نہیں تھی یعنی سستی ایسی تھی کہ دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہ جا سکا اور میں بے وضو کھڑا نماز پڑھتا رہا لیکن ڈرتا بھی رہا کہ میں نماز کی توہین کر رہا ہوں سجدوں کی توہین کر رہا ہوں مسلح رسول کی توہین کر رہا ہوں میرے اوپر کوئی اللہ کا زاب نازل نہ ہو جائے میں نماز پڑھتا بھی رہا اور اس ڈر میں بھی رہا ساری نماز مکمل ہوگی جب سلام پھیرا اتنے وقت تک میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا تھا میں نے کہا اسلام تو دین ہی سچا نہیں ہے میں نے اسلام کو چھوڑا اور عیسائیت کو قبول کر لیا کہ میں نے تو ہین کی, کی اور میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا لہذا اسلام دین سچا نہیں یہ تھا میرے عیسائی ہونے کا سبب تو علماء نے کہا تو سمجھتا ہے میرے اوپر عذاب کوئی نہیں آیا اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے اللہ نے اپنا دین چھین لیا اس سے کیا بڑا عذاب ہو سکتا ہے اس نے اپنا دین چھین لیا تجھ سے تو اب جب غور کیجئے اللہ کسی سے اپنا دین چھین لے اور توفیق حق سلب کر لے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے تو اب فرمایا اگر تم ان رشتوں کو ان چیزوں کو ان آٹھ چیزوں کو اللہ جللہ ہو اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب جانوں گے فتح رباسو رب پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بے امرے کہ اس کا فیصلہ آ جائے آگے میں ولا دل قوم الفاظ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا کیا مطلب وہ ہدایت کے جو اسباب ہیں ان سے صرف نظر کر ہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہم بچے تھے بالکل اپنے اساتذہ کے ہمراہ کہیں پیدل سفر پہ جا رہے تھے راستے میں یہ جو بٹن ہوتے ہیں ان کی ایک پلاسٹک کی تھیلی ملی ایک طالب علم نے شوق سے خوشی سے مجھے گم گشتہ چیز ملی اٹھائی استاد جی یہ دیکھو بٹن ملے مان لگے بیٹا پھینک دو مانے لکتا ہے چھ ماہ تک کہاں اس کا مالک تلاش کرتے پھر ہو گئے بٹن پھینک دیے گئے لیکن استادوں نے ٹھنڈیا بھری ہم نے پوچھا کیا ماجرا ہوا مان لگے سمجھے نہیں اس کی تعبیر کیا ہے کہاں ہم تو نہیں سمجھ پائے بٹن مل گئے پھینک دیے کسی کے گر گئے ہوں گے ہم بیٹا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں تنبی کی گئی ہے کہ اپنے گرے میں جھانک کے دیکھو یہ جو ہمیں راستے سے اچانک بٹن ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو تو جب کسی کو ہدایت ملتی ہے تو ایسے معمولی واقعات سے مل جاتی ہے اور جب ہدایت نہیں ملتی ایک لاکھ انسان زمین میں دھنس گیا ملبے اوپر آ گئے اور وہی کبرے بن گئی پہاڑ ٹکرائے پلازے کے پلازے زمین میں جذب ہو گئے اور موت کا وہ جھٹکا اس کی کھٹک ہمارے مکانوں ہمارے محلوں اور کوٹھیوں تک بھی پہنچی ایک جھٹکا اور لگ جاتا ہمارا بھی وہی حال ہونے والا تھا لیکن اتنے انسانوں کی چیخیں سسکیاں آہیں رونا اور ان کا قبر میں بے گورو کفن اور جنازے کے بغیر دفن ہو جانا یہ ہمارے ہلانے کے لیے کچھ سبب نہ بنا اور ہم جہاں تھے وہیں رہے پوری قوم ایک انچ بھی نہ سرک سکی اپنی جگہ سے تو جب انسان اللہ اس کے رسول اور جہاد فی زبی اللہ سے جو ہے ان رشتوں کو ترجیح دیتا ہے اللہ فرماتا ایک تو میرا عذاب کا انتظار کرے دوسرا ان فاسقوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا بڑے بڑے سامان ہدایت کے آ جائیں لیکن وہ اس سے عبرت نہیں لیتے بلکہ وہ اسی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات کے باوجود بھی ہم عبرت کی راہوں پہ نہیں آ رہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہ رشتے اللہ اس کے رسول سے کہیں محبت میں زیادہ تو نہیں ہیں ہم ضرور اپنے آپ کو دیکھیں سوچیں اس پہ تفکر کریں صحابہ کی تو زندگی دیکھیے ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا بیٹھا سلام لیا آقا نے جواب نہیں دیا بڑا پریشان ہوا ارض کی حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ پر قیامت سے کم نہیں تھا سورہ توبہ اٹھاؤ حضرت قاب بن مالک سے ناراض ہو گئے حضو جذبۂ تبوک میں یہ تین صاحب پیچھے رہ گئے تھے سورہ توبہ میں تفصیلی واقعہ موجود ہے اللہ شار فرماتا ہے زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی کہتے میں حضو سے سلام لیا حضور جواب نہ دیا میں صحابہ کی طرف آیا انہوں نے منہ پھیر لیے بڑا پریشان ہوا گھر آ گیا کہ بیوی سے جا کے کہانی سناؤں گا لیکن بیوی دوسری سمت منہ کر لیا میں نے بولا اس نے بات نہ کی میں نے کہا تجھے کیا ہوا کہا سنا ہے اللہ کے رسول تجھ سے نہیں بولتے اجڑ گیا دل اجڑ گیا بچے بھی نہیں بھول رہے کہتے میں بازار سے گزر رہا تھا مجھے کسی شخص نے کاغذ کا ٹکڑا دیا میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو کسی قبیلے کے سردار کا رکا تھا اس میں لکھا تھا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرا نبی تجھ سے ناراض ہو گیا تو تو بڑا قابل اور باصلاحیت آدمی ہے تو ہمارے پاس آ ہم تجھے عزت دیں گے وقار دیں گے تجھے منصب دیں گے کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے کاغذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ہونا شروع کر دیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ دشمن بھی مجھے اپنا سمجھنے لگے اور پھر سورہ توبہ کی وعیتیں نازل ہوئیں بخشش اور مغفرت کا اعلان ان کے لیے آیا تو حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ کے لیے قیامت تھا حضور نے سلام نہ دیا وہ پریشان ہو گیا عرض کی حضور کون سی میرے سے خطا سازد ہو آقا آکن اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا سونے کی انگوٹھی پہنی تھی اس نے اتار کے پھینک دیا چونکہ انہدا تھا ہرام ان لے ذکور امتی سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے یہ دونوں دھاتیں جائز ہیں اور مردوں کے لیے صرف ساڑھے چار معاشے سے چاہے رتی بار کام ہو پورے ساڑھے چار معاشے نہ ہو چاندی کی ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے اس کے علاوہ سونا چاندی کسی صورت میں بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے منع کر دیا گیا روک دیا گیا اب اس نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی حضور نے سلام کا جواب دے دیا گفتگو ہوتی رہی جب لوگ اٹھ کے جانے لگے یہ بھی اٹھ کے چل دیا کس نے کہا جناب انگوٹھی تو اٹھا لوں قیمتی ہے سونے کی ہے تم نہ پہننا بیوی کو دے دینا اس کے لیے تو جائز ہے کہا جس انگوٹھی پہ میرے آقا کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے میں اس کو اب کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا جس کو حضور نے ناپسندیدگی سے دیکھ لیا ہے اب وہ میرے کام کی نہیں رہی یہ تھا ان کا پیار اور یہ تھی ان کی محبت مدینے کی گلی سے گزر رہے کہا چہرے پہ نہ گواری کے آثار ظاہر ہوئے کسی نے اس انساری کو جا کے بتا دیا دو چار پانچ دن بعد دوبارہ گزرے دیکھا کہ وہاں مکان نہیں تھا خامیا کل پرسوں یہاں ایک مکان ہوا کرتا تھا تو حضور وہ تو گرا دیا گیا بلایا انصاری کو میاں مکان کیوں گرا دیا کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں بس میں اس کے اندر بد و باش اور رہائش کیسے کر سکتا تھا جو آپ کو پسند نہیں ہے اب دیکھ لیجیے یہ ہے ان کی محبت کہ حضور کی رضا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور حضور کی ناراضگی سے کتنا ڈرتے ہیں میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں ترازو کے پریڈے میں رکھیں اپنی محبتوں کو ایک پلڑے میں رکھیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو محبتیں ہیں ان کو ایک پلڑے میں رکھیں اور پھر وزن کریں اور اس آیت کو سورا توبہ کی آیت نمبر چوبیس ہے کسی بھی مترجم کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ترجمہ پھر سن لیں کل ان کان کم حبیب فرمادو اگر تمہارے ماں باپ و ابناؤ تمہارے بیٹے و اخوان تمہارے بھائی و کم تمہاری بیویاں و اشیرت و کم تمہارے قبیلے و ام والو نک طرف تو منہا تمہارے کمائی کے مال و تجارت ان تخش و نسادہ اور تمہاری وہ تجارت جس پر کساد بزاری کا ڈر لگا رہتا ہے وہ مسا کے نر دو اور تمہارے پسندیدہ گھر احبا علیہ کم تمہیں زیادہ محبوب ہیں من اللہ و رسول ہی و جہادن فی سبیل اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے فاتح رب پاسو تو پھر انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے واللہ اللہ یہدل یہ الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا اللہ قرآن مجید ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہم اس کا فہم نور اور عطا فرمائے